مبارک اجلاس میں جس موضوع پر کرنا چاہتے ہیں وہ موضوع ہے اسلامی طورا کا تصور اللہ تعالی इंसान को जब खल किया इंसान को पैदा किया तो खतः करने और गलती करने का एम और नक्श اس کی خمیر میں اس کی سرش میں ڈالی حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے اسی بات کی وضاح حضرت امام کی صدی سے پاک کو ایسے ہی جب نے ماجا شریف کی تاب حضرت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکشا فرمایا کہ آدم کی تمام اولاد اداکار ہے اور سب سے بہترین صدا کار وہ ہیں में उन्ना का दृत्य का है। और दूसरी बात यह बहन की बेहतरीन खताकारों ने जो तोबा कर खताकारों को भी अच्छा कहा गया खताकारों को भी बेहतरीन कहा गया یہ بار خاص طور سے ذہن نشین کیے جانے کے کی لائق <تصفيق> ہمارے گاؤں پہ عظیم شاہی اقبال نظیر کہتا ہے کہ خطا کا نقص ہے میرے خمیر میں شامل خطا کا نقص ہے میرے خمیر میں شامل ہیں اس کی رحمتیں میرے گنا سے آئیں اور انسانوں کو خرچ کرتے وقت ان کی سرشت میں خطاب کے ارتقاق جو صلاحیت رکھی گئی ہے اس کی دو وجہ نہیں سمجھ پاتی پہلی وجہ یہ ہے کہ اس سے معلوم ہو جائے کہ انسان ہے اور اس کا پیدا کرنے والا اس کا اللہ بے <تصفح> اہم اور اللہ قباعت تمام رجوع اور نقائص سے پاک اور نظیر. مجھے نہیں سمجھ آتی ہے کہ تاکہ بندے کو انسان کو اللہ کبار و تار کے علم اور اس کی بردوباری کا علم ہو جائے کہ اللہ کتنا علیم ہے کتنا اردو ہے کہ انسان کو خطا کرتے وقت فوراً نہیں پکڑتا بلکہ اسے ڈھیل دیتا ہے تاکہ بندہ اللہ کی طرف رجوع کرے ساتھ ہی گوستا کے اندر بڑی پیاری بات یہ کہتا ہے کہ دکھوں میں پوشک بہی یہ پوری کائنا کے سمندر میں ایک کی طرح ہے گنا دیکھتا ہے اور اپنی گت بارش سے اس پر وجہ سے یہ سب سرکار انسان کی تمامات پر اللہ کی کا بندہ خلوت میں کیا کرتا ہے چلوت میں کیا کرتا ہے کہا کے خطاب کرتا ہے اللہ تبارک مطالعہ ہی نگر میں ہوتا ہے लेकिन हर प्रकार के ऊपर उसकी गिरफ्त नहीं करता कल उसे संभलने का रुझु करने का मौका देता है रुझु करने की उम्र देता है ये दो प्रश्नें मेरी समझ में आती हैं کہ اللہ تبارک وطالعہ نے انسان کو خد کرتے وقت اس کی سرشت میں اس کی خمیر میں خطا کے لیے نکاح صرح انسان خطا کرتا ہے تو خطا کا ایک اثر وقت ہوتا ہے جیسے دنیا میں جتنی بھی اشیا ہیں جتنی بھی چیزیں ہیں چاہے محسوسات سے ہوں چاہے مانویت سے ہوں ہر شہر کا اثر ہوتا ہے زہر کا اثر ہے ماہر ڈالنا اریات کا اثر ہے زہر کو دفع کرنا کائرات کی کہ ہر شے اثر ہے जिस तरह सुख में हर शय अपना असर रखती है ऐसे ही मानवीय में भी हर शय हर अमल अपना एक असर रखता है इंसान नेकी करता है तो उसकी नेकी का असर उसके ऊपर वक्त है और एक नुकता यहां मनकूस रहे کہ انسان کے اوپر خود نیکی کرنے والے کے اوپر نیکی کا اثر مرتب نہیں ہوتا اس کے اوپر مرتب تو ہوتا ہی ہے بلکہ اس کی نیکی سے اس کی نسلیں فائدہ اٹھاتی کیا آپ نے سورہ میں حضرت موسا اور خزر کا واقعہ نہیں پڑھا ایک گاؤں میں خضر اور کے سفر میں وہ کھانا مانگتے ہیں بستی والے اور بستی والے اپنا مہمان بنانے سے انکار کر دیتے ہیں مہمان بنانے سے انکار کر دیتے ہیں یہ بیچارے بستی کے باہر آ کر پڑے رہتے ہیں صبح اٹھ کر اللہ کی عبادت سے پارغ ہو کر کے اسی گاؤں میں سے ہو کر دوسری جگہ جانے کا ارادہ کرتے ہیں گاؤں کے اندر جب پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں ایک گھر کی ایک دیوار گرا چاہیے حضرت کے قریب آئے اور اپنی خدا دار طاقت سے اس دیوار کو سیدھا کر دیا تو حضرت خلاب جنا ہی پیغم پر ہیں چلیے گھومنے بیٹھے ہیں حضرت خزیر کی اس حرکت کو دیکھ کر کے کہتے ہیں ان بستی والوں میں ایک تو رات میں ہمیں مہمان بھی بنایا اگر آپ کو اس گھر کی کرنی تھی تو کم سے کم پیسہ لے لیتے جانتے ہیں حضرت خزر نے اس واقعے کی حقیقت کیا بتائیے کہ یہ گھر جس کی یہ تیوار تھی جس کو میں نے سیدھا کیا اس دیوار کے نیچے خزانہ رہا ہے اور یہ دیوار اس گاؤں کے دو یتیم بچوں کی ہے اور ان دو इन दोनों बच्चों का पाप नेक था तो हमारी वो बात हकीम से मुख्य हुई कि नेकियों का असर सिर्फ नेकी करने वाले के ऊपर ही मुत्तम नहीं होता बल्कि नेकियां नस्लों में मुतावरिश होती है और नस्लें नेकियों का फायदा उठानी इसी तरह sa تک حضرت نوح علیہ قوم کو ہی دیتے ہیں لیکن گزر جائیں سورہ نو سو سال میں <laughs> نو سو برس کے بعد حضرت کا تیارہ منہ نے یہ بدوا کی فرین تیارہ انکار کرنے والوں کا ایک گھر بھی زمین پر چھوڑ کیوں ضلع اپنی بات ہے तू इनको छोड़ देगा तो ये तेरे पंखों को गुमराह ये बात तो समझ में आ रही है दूसरा टुकड़ा इनकी जो औलाद पैदा होगी वो भी फाजिल और मतलब कभी कभी आदमी गुनाहों के दलदल में इतना ठंस जाता है कि गुनाह जीत में दाखिल हो जाता है जमीन पर इंकार करने वालों को चुके हैं कि पैदा होगी तो वो मेरी फाजिल होगी यहां हमारी उतनी मुदरती हुई जिस तरह नेकिया होती है ऐसे ही का کرنے والے کے اوپر تو ہوتا ہی ہے اس کی نسلوں کے اوپر اس کی برائی کا اثر ہوتا ہے اس حقیقت کو ایک حدیث پارک لیس ہے صلی اللہ علیہ وسلم حدیث حدیث قرآن بیوریتا عزی اللہ حضرت اللہ صلی اللہ فرمایا کہ موم کوئی بھی انسان خاص طور سے موما جب گنا کرتا جس طریقے سے محسوس میں بھی انسان کے ہر عمل کا ایک اثر مرتب ہوتا ہے جب گناہ کرتا ہے تو اثر دیکھیے کانل مکن سودا کلبا تو اس کے دل پر ایک کالا تھبا پڑ جاتا ہے نا एक डार्क स्पॉट दिल पर अब अगर अगर वो तोबा कर लेक स्पॉट को काले धप्बे को निकाल दे और बस तब पर और अल्लाह से अपने ग्राउंड माफी मार ले तो सोकेला तल्पू तो वो जो डार्क स्पॉट है काला धप्पा जो है वो दिल पर से निकल जाता है और दिल साइकल हो जाता है और अगर गुनाह के पास गुनाह करता चला जाता है तो जैसे जैसे गुनाह करता है वैसे वैसे वो नुकता पढ़ता रहता है वो धप्पा बढ़ता रहता है और रबी रीम सल्लाम की फरमाया ये वही रैन है जिसका काला किताब ने जिक्र किया है را پو بن پا کا سبول ہرگیز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر رہ نہ آ گیا ہے ان کے دلوں پر زند لگ چکا ہے ان کے پورے امال کی وجہ سے تو جس طرح نیکی کا اثر انسان کے اوپر ہوتا ہے ایسے ہی برائی کا اثر بھی انسان کے اوپر مرتب ہوتا یہاں ٹھہرا کر چند برائیوں کی تاریخ سہن رکھ ریکا کے موضوع کو سمجھنے میں آسانی ہو ایک برائی کو سو کہا جائے وا ہم سو اور اسی کے ساتھ اللہ تبارک اور برائی کا ذکر کرتا ہے پہ اور آپ کو پر سنتے رہتے کہ نماز کا ایک فائدہ ہے ظاہری فائدہ کیا؟ بے شک نماز انسان کو فخشا سے اور منکد سے دور کر دیتی ہے اربی پڑھنے والا جانتا ہے ان کا مفاد کیا ہے ان کا مطلب ہے کسی چیز سے آدمی کا دور ہو جانا ہے یا دور کر دینا یہاں وہی ہے یہ؟ سنا کی خصوصیت یہ ہے نماز کی خصوصیت یہ ہے کہ نماز پڑھنے والا فخشا اور منتر سے دور ہو جاتا ہے اب آپ ہی آسانی سے فیصلہ کر سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص جو نماز پڑھتا ہے مگر فخشہ اور منتر سے باز نہیں آتا اس کا مطلب ہے یہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے اس کی نماز جو فائدہ ہونا چاہیے وہ فائدہ نہیں نظر آ رہا ہے مرتب نہیں ہو رہا ہے نماز کا جو اثر ہے وہ اس کے اوپر نہیں ہو رہا ہے. تو اللہ ایک برائی کو سو کرنا اس کے مقابلے میں ایک لفظ ایک برائی کو پکشا کہتا ہے جو اشارت گیا، دونوں ایک ہی ساتھ ہیں. اللہ تم کو سو سے اور پاکستہ سے روکتا ہے اب یہ سو کیا اور پاکستہ ہے اس بات کو ذہن رکھ لیں در حقیقت سو ایسی برائی کو کہتے ہیں جس کا اثر خود مرتخب کی ذات تک محدود رہے آخری برائی کریں اور اس برائی کا اثر خود انسان کی اپنی ذات تک محدود رہے تو ایسی برائی کو زوب کہتے ہیں आज टीवी के ऊपर जितने चैनल्स हैं इल्ला माशा अगर फैशा को अपनी आंखों से देखना है कि ऐसी जिसका असर दूसरों तक पहुंच जाए सिर्फ करने वाले की जात तक महजूदा रहे तो आप उन चैनलों के ऊपर देख सकते हैं फैशा की तफसी अगर आंखों से देखनी है तो उन चैनल्स को देख اور یہ کتنی بڑی دعائی ہے اللہ تبارک ال جو لوگ مسلم معاشرے کے اندر فحص فحص یعنی ایسی برائی جس کا اثر خود انتخاب کرنے والے کی ذات تک مجبور نہیں رہتا بلکہ اس برائی کا اثر دوسروں پر پہنچتا ہے اگر یہ برائی جس کو فیشا کہا جاتا ہے کوئی پھیلاتا ہے تو یہ اتنا بڑا برا ہے کہ اللہ اس کو دنیا میں بھی دردناک عذاب دیتا ہے جو میں نے ابھی تلاوت کی اس برائی کو کہتے ہیں جس کا اثر خود منتخب کی ذات تک محدود رہے اور فہشا اس برائی کو کر دے جس کا اثر تک تک ان دونوں ہو سے آدمی اپنے آپ کو دور رکھے آپ کو محدود کریں تو سوپ اور فحشا ان دو, دو لفظوں کی تفصیل ذہن میں آ گئی اس کے بعد آئیے ایک لفظ سمجھ لیں خطا خطا ایک خطا کے اوپر اللہ گرفت کرتا ہے اور ایک خطا کے اوپر گرفت نہیں ہوتی اللہ کی طرف سے کون سی ختا ہے جس کے अल्लाह ने शुरु एहसास कर विषय समाया कोई सता अगर तुमसे इस तरीके की हो जाए जिसमें तुम्हारे दिल जा सतह के ऊपर अल्लाह की गर्फ से तुम्हारे बोलो سے کہ وہ فتح جس پر اللہ کی طرف سے گرفت ہے اس میں انسان کے ارادے دخل ہوتا ہے اگر کسی خطا میں انسان کے ارادے کا دخل نہ ہو تو اس خطا کے اوپر اللہ کی طرف سے بندے پر گرفت نہیں ہوتی جیسا کسی کو احساس کی کریمہ بتا رہی اس کی مثال ہے. آجی صاحب نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گئے سے نکل کے दूसरे دوسرے کا چپل پہن کے خطا تو ہے دوسرے کا چپل پہن کر کے چلے جانا خطا ہے لیکن چونکہ چپل پہن کے مسجد سے دوسرے کا نکل جانا ایسا ہے کہ اس میں پہننے والے ارادے کو بس رہے ہیں لہٰذا اس خطا کے اوپر اللہ تبارک کی طرف سے مورت کے کو ایک اگر وہی چپ پر جان بوجھ کر کے گیا ہے تو یہ بھی دل کا ارادہ ہے اس وجہ سے گرفت ہے جس کتھا میں انسان کے ارادے کا درخت نہ ہو اللہ اس پر گرفت نہیں کرتا اس کے گھر وہاں تین چیزیں اللہ نے میری امت سے اٹھا دی ہیں یعنی تین چیزوں پر اللہ نہیں جاتا پہلی چیز ہے جس کے اندر انسان کے ارادے کو دخل نہ ہو تو ایسی نہیں وہ نسیاان بھول کر کے کوئی کام کر لیتا ہے تو نسیات کے اوپر وکریت نہیں وہ مست روئی مجب کیا جائے اور مجبور وہ گناہ کر لے تو نہیں ہے محمد سے نکالنے کا ہے کی وجہ سے مار کے خوف سے جب کی وجہ سے اس طرح ایسے کروانے پک جاتا ہے تو حدیث بات کا بیان کیا گیا کہ کی اس پر انسان کی گرفت نہیں ہوگی تین باتیں میری امت سے اللہ تعالیٰ نے اٹھا دی ہے ایک تو خطا ایسی غلطی جس کے اندر سے کوئی غلطی ہو گئی اور تیسرے چبر کوئی بنا ہدا کیا گیا تو اللہ کرتا اور یہیں سے یہ مسئلہ مستفرد کیا گیا ہے کہ ایک لڑکے اور لڑکی کا نکاح ہو گیا نکاح کے بعد کچھ ٹوتو نیچے ہو گئی کچھ تنازع ہو گیا اور لڑکی والوں نے لڑکے کو پکڑ کر کے چپرن سے تناخی سوال یہ ہے کہ ڈر کے مارے مار کے بہت سے لڑکے نے لڑکی کو تناس دے دی تو یہ ہو گئی اسی حدیث سے استدلا کرتے ہوئے علماء نے کہا ہے کہ وہ طلاق نہیں ہوتی اس لڑکی کی شادی دوسری جگہ نہیں کی جا سکتی اب بھی وہ لڑکی اس کے میں ہے اس لیے کہ یہاں کی طلاق آ گیا یہاں جبرن اس سے ایک پڑا کرنا یہی ہے اور جبرن جو پتہ ہو جائے اس پر اللہ تعالی کو بتایا کرتا مزہ تو آپ نے سوکھ کا مفہوم سمجھ لیا فہشا کا مفہوم سمجھ لیا خطا کا مفہوم سمجھ لیا اب دو لفظوں کے مفہوم کو سمجھ لیجئے اس کے بعد ہم اصل موضوع کی طرف آتے ہیں ایک ہے ظلم اور ایک ہے حزم لام ظلم اور اے یہ یہ آیت کے اندر موجود دونوں افراد اللہ فرمایا جو آدمی اچھے اعمال کرتا ہے اچھے کام کرتا ہے اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہو دیکھیے اگر ایمان نہیں ہے تو کوئی بھی عمل سوال نہیں ہوتا عمل کے سوال ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی پہلے ایمان لائے امریا مل ملا سالحا کی جو آدمی اچھے آماد کرے اس آدمی کی وہ ایمان نہ ہو تو, فَلَا يَقَافُ وَلَا حَزْمًا تو اسے نہ تو ظلم کا, کا یعنی ظلم سے تو چار ہونا پڑے گا اور نہسم سے یعنی اللہ ظلم نہیں کرے گا اور اس کے ساتھ حزم نہیں کرے گا اب یہ دو رشتہ ہاں سمجھ لیں काम कोई करे और सजा किसी को दी जाए मेहनत कोई करे मजदूरी किसी को दी जाए मतलब एक शख्स सौ रुपए की मजदूरी दिन भर में करता है अब शुल ये भी है कि اس کو سو روپے نہ دیے گئے اور یہ بھی کہ کام تو سو روپے کا اس نے کیا تو سو روپے دوسرے کو دے دیے گئے جس نے وہ کام ہی نہیں کیا تو دونوں سورتوں میں جمع ہے جس نے محنت مزدوری کی سو روپے کا کام کیا اس کو سو روپے نہیں دیے گئے ظلم کی قسم تو یہ اور ضرور کی دوسری قسم یہ ہے کہ کام سو روپے کا ایسے بات گئے سزا کسی کو پکڑ لے یہ بھی سننا اور ایک بات ذہن شردا یہ سنت ہے کہ ذاتی کو سفید ہستی پر بات بھی رکھا جاتا بھیل لی جاتی ہے مگر سفر سے اللہ کو سن اللہ کا ضابطہ ہے اور اس ضابطے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے تبدیلہ اور جہاں سلم عام ہو جائے وہ جگہ بربادی کا مرکز کر جائے گی جگہ کو برباد ہونا ہی ہے یہ اللہ کا ہے اس کا का मतलब समझता है कि खत्म कोई करे और सजा और जजा इसे और खो दी जाए हस्म किसे कहते हैं हस्म कहते हैं काम किया सौ रुपए का दिया गया کی حالت میں اسے نہ تو ظلم کا خوف ہوگا حسم کا قیامت کے دن آئے گا تو اس کو پورا پورا بدلا دیا جائے گا ذرہ برابر کمی نہیں کی جائے گی اور اس نے جو عمل کیا ہے اسی کو اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا اس نے جو براہ کیے اسی کو اس کے پورا بدلہ دیا جائے گا کوئی کسی کے گناہ میں بڑا نہیں کیا جائے گا یہ مطلب تو ظلم کا اور حزم کا بھی مطلب سمجھ آ گیا اب ہم اصل موضوع کی طرف آ رہے ہیں گناہ کی دو قسمیں جسے انسان کو توقع کرنا ہے ایک ہے گناہ ہے کبیرہ اور ایک ہے گناہ ہے سبیرہ اب سوال یہ ہے کہ ہم کیسے سمجھے کہ یہ گناہ گناہ کبیرہ برائے کبھی اور یہ گنا گنا ہے چھوٹا گنا ہے کوئی لائن آف ڈفرینس ہونا چاہیے جس سے ہمارے گنا ہے, چھوٹا ہے. اور یہ پناہ پناہ چھوٹا تو آیا کے اور جس سے ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ فرق चीजें जिस गुनाह के अंदर पाई जाए वो बड़ा बनाए बुरा कबीरा और ये तीन चीजें जिस गुना पाई जाए तीन चीजें पाई जाए तो गुना बुरा कबीरा हो जाता है वो तीन चीजें कौन सी हैं पहली चीज और हदीस में उस पर हद मुक्रो हद मुकर जैसे ज्यादा यह बुरा कबीरा क्यों इसलिए उस पर है कि अगर शादीशुदा है तो उसे रजम कर दिया जाए जमीन में गाड़ करके इतने पत्थर मारे जाए कि वो मर जाए, यह है यह उस रज की सजा है जो शादीशुदा हो और वो सानी जो शादीशुदा नहीं है उसको सौ कोड़े मारे जाए तो यह आत्मखबर है से चोर और चोरी हो शायद वो सारी कबूबी चोरी करने वाले मर्द और चोरी करने वाली औरत का हाथ काट दिया जाए तो सेना मर के हक मुक्र है शादी शिकायत शादी शिकायत हो रही और हजर यह चीज किसी कुरान राह पर करा पाई जाए हक को कर ना हो सही ح دوسرے اللہ تعالی نے یا اس کے رسول نے اس گلا کے اوپر لانت فرمائی ہو لانت فرمائی ہو جیسے ارشاد ہوتا ہے کیا اب ہی ہے کہتے ہی نہیں تھے قرآن چلی ہے آپ کے اوپر تو قرآن ہوئی कोई शख्स कोई मौलवी कोई आह कोई मुफ्ती अपने मफाद के लिए अपनी कुर्सी के लिए अपनी नाक के लिए इम को छुपाता है हिदायत को छुपाता है जांच सूझ करके जानता क्या यह है कि यही बात सही है मगर दूसरों को गलत बातें बताता है तो इल्म का छुपाना हिदायत का छुपाना छुपाना कि तुम्हारे इल्म करना इल्म को छुपाना सदाकत को छुपाना सच्चाई को छुपाना यह बुरा है छुपाने के ऊपर लानी है तो जिस गुना के ऊपर हो जिस गुना के ऊपर लानत की गई हो वो बुरा करीसरे कोई बड़ी धमकी हो कोई बड़ी बड़ी हो गया अगर तुम ये गुना हो गए तो जानक ग या इस तरीके की बाइट हो जैसे करने वाला भारत के यह बात, बात उसमें माशरे में आम है कहीं भी चार आदमी बैठेंगे दो आदमी बैठेंगे तो तीसरे की गुनाइया निकालते ही फरमाया गया अयोखे तुम आज तुम कि कि का का कोई पसंद करता कि का का है अपने मरे हुए भाई खाना हिम्मत करना भी बुराई हो गया तो जिस बात पर हूं का किया जाना संगसार का किया जाना कोड़े लगाया जाना बुराई करिएगा جس بات پر لانت کی گئی میں وہ گناہ گنا ہے کبیرہ اور اس پر وعید ہو وعید عید لانت خط وہ عید لانت خط وہ عید لانت, لانت یہ تین چیزیں جس گناہ میں پائی جائے وہ گناہ گنا ہے کبیرہ اور یہ تین چیزیں جس گنا ہمیں نہ مانی جائے وہ گنا گناہ سریدہ ہے تو ہم نے پہلے گنا کی تقسیم کی گناہ کی جو قسمیں گناہ قبیرہ اور گناہ سبیرہ اور پھر ہم نے پہچان کے لیے وہ چیزیں بھی بتائی اس سے ہم واضح طور پر یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ گنا گناہ قبیلا ہے اور یہ گنا گناہ بات سمجھ میں آ رہی ہو تو اب یہ جاننا ضروری ہے کہ نجات کے کتنے طریقے اور طریقوں کے جاننے سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہے کہ نجات کہتے ہیں کو نجات کہتے ہیں کسی چیز سے بچ جانا یہ تو وقت اور اس طرح میں کہتے ہیں کہ پہلے نہ ہی سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی لفظ اس کے بعد کو جہاں بھیجا جاتا ہے جب تک اللہ کی اجازت نہ وہاں سے نہیں سکتا وہ کر سکتا یہ غصے میں آ کر بھاگ نکلے اور میں جب میں جا رہا ہوں اور उन उस बस्ती छोड़कर निकल पड़े अब दरिया पार करके दूसरी तरफ जाना है जैसे ही कश्ती में बैठे कश्ती बीच भवर में आए, होने लगी अब है लोग परेशान हो गए किसी ने कहा हमारे पर मकान है आपको ऐसा नहीं लगता पेट में मछली के पहुंचने के बाद दुआ कर रहे हैं اللہ مچھلی کے پیٹ میں یہ تصویر پڑھی یہ دعا پڑھی اور یہ دعا ایسی ہے, ہے سال سے مروی ہے کہ کسی بھی مشکل ہے اگر دعائیں کوئی سے پڑھ لے تو وہ مشکل اللہ کی طرف سے دور کر دی جائے دعا سنی سننے کے بعد ہم نے قبول بھی کی قبول کرنے کے بعد ہم نے ان کو اس غم سے نجات دے دیا ہم نے غم سے ان کو نجات دے سوال یہ ہے کہ یہ حضرت یونس کے لیے خاص معاملہ تھا وہی طرح ہم مومنوں کو نجات دیں گے اور دیتے ہیں اس کا مطلب جتنے بھی ایماندار ہے تو ان کو مشکل سے نجات ہے مستقبل نجات ہے بچنا میں بچ جانا یہ نجات اب نجات کے کتنے طریقے ہیں وہ سمجھ لینا ضروری ہے نجات کے چار طریقے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ کوئی سفارش کر دے जैसे अल्लाह किसी के फारिश कर लेकिन शाफे होने का सबूत और आप हफीज दोनों में हो मैं चाहता हूं एक हदीफ आपके सामने देशात से भी आदमी मैं चाहता है रसुल्ला लेकिन उसकी शर्तें یاد ہی زبر دیکھ لیجئے ساری بات سمجھنے سفارش کے تعلق سے ہے۔ بارک اللہ رب تعالی قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لكل نبي دعوته مستجابة فادع كل نبي دعاء تو و إلي اقتضت دعوۃ شفاعۃ لامت و امتیاما و يا نائل ان تقریباً <laughs> ایک لاکھ چوبیس لیکن وہ روایت کی ایک لاکھ چوبیس ہزار سے زیادہ ہو سکتے اور ایک لاکھ چوبیس ہزار سے کمی ہو سکتے بہت سارے دنیا میں آئے نبی سے اللہ نے یہ کہہ دیا کہ تمہاری میں قبول کروں گا لیکن ایک دعا کے بارے میں گارنٹی دیتا ہوں کہتا ہوں ضرور قبول کروں گا اللہ کسول کمایا لیکن ہر نبی کی ایک دعا ضرور مستقاب ہوتی ہے یہ اللہ کا بات ہے میں نے وہ دعا اب تک استعمال نہیں کی ہے وہ دعا چھپا کر رکھی ہوئی ہے अपने लिए नहीं आपको तो दुनिया में भी अपनी फिक्र नहीं थी और आखिरत में भी अपनी फिक्र नहीं रहेगी उम्मतियों के बारे में आप दुनिया में भी सोचते रहे और आखिरत में भी सिर्फ उम्मतियों बताइए ऐसा नदी कितनी मोहब्बत नहीं होनी चाहिए जो दुनिया में हमारे लिए फिक्र करता सोते जानते उठते बैठते चलते फिरते और अयामत में भी उम्मतियों की फिक्र होगी अब बताइए मोमिनों को अच्छा रसूल से कितनी मोहब्बत करनी चाहिए جو یہاں ہمارے لیے سوچتا رہا اور کسی محبت کی وجہ سے رکھا محبت اب تک استعمال نہیں کیے میں نے قیامت میں استعمال کروں گا اپنے سفارش کے لیے قیامت کے دن اب تک وہ دعا رکھی ہوئی ہے اب قیامت اللہ کے رسول اس کو استعمال کریں گے اور دعا ضرور کب ہوگی اب سارے خوش ہو گئے रसूल पढ़ लिया है अब तो वो दुआ जरूर होगी बक्स दिए जाएंगे आखिरी टुकड़े शुभे का गांध है उसी का جس میں دنیا میں اللہ کے ساتھ ذرہ نہیں آ سکتا لہٰذا اللہ کے رسول کی سفارش کے دائرے میں, کہ میں شرکت نہیں ہے سبھی سے دو بات نہیں ایک تو آدمی کو نجات مل سکتی ہے قیامت کے دن نبی کی سفارش کا شرک یہ ہے کہ وہ مواقع ہو یہ دوسری بات مواقع ہونا چاہتے ہیں کسی کے سفارش کا نجات مل جائے دوسرے نیتو برانوں کو ختم کر دیتی مثلا کسی آدمی سے کوئی گناہ ہو گیا اب اس گناہ کے برے اثر سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک طریقہ اختیار کرنے ہے کیا گناہ ہو گیا ہے تو اب نیتیاں آدمی سے گنا ہو گیا تو اب اس گناہ کے پورے اثرات سے بچنے کے لیے ایک طریقہ اور بھی ہے بارش کو قیامت نہیں ملتا کہ رسول کریں گے موٹے ڈلے سے بارش ملا اور ایک طریقہ اور بھی ہے نجات کا کہ آدمی سے گناہ ہو جائے تو نیکیاں اللہ نے کے اندر ہو اللہ بے شک کو تو نجات کا ایک طریقہ سفارش برائیاں ہو جائے تو نیکیاں کرائیوں کو ختم کر دیتی ہیں جیسا کہ ہی یقین کیا جو میں تیسرے یہ ہے جو سورج مل میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دے کس توبہ کو تو اس طرح نجات کا طریقہ ہے توبہ اور توحبہ سے گنا آپ ہو سکتے ہیں یہ سورے تحریر کی صبح تو, پول تو یہ کا تو نجات کا ایک طریقہ سفارش نجات کا دوسرا طریقہ ہے برائی ہو جائے تو نیک کیا کو ختم کر لیتی ہے تو <تصفيق> نجات کے چار طریقے اچھی طریقے <تص> کیجیے نبی کی سفارش کسی اللہ کے اچھے بندے کی سفارش دوسرے نیکیا کرے برائیوں کے بارے نیکیا برائی کو ختم تیسرے کر دیں گی تیسرے تو اللہ کے تبار سے جس کو چاہے بخش دے جیسے دنیا کے بادشاہ کسی پر رہ کر کے بخش دیا کرتے ہیں یہ نجات کے چار طریقے سمجھ میں آ گئے ہیں تو پھر ہم آگے بڑھتے ہیں طرف جو ہمارا پہلے توبہ کا مطلب سمجھ لیا توبا کا مطلب ہوتا ہے ارجو ٹو کم بی کم بیو بیکورڈ آدمی کسی طرف جا رہا ہے اور اس طرف سے ایک دم اپوز ڈائریکشن جائے تو موو تو بیکور اور اشتناح میں توبہ کا مطلب ہے پرانیوں سے ہرانی کی طرف لوٹنا حسنات کی طرف لوٹنا اللہ کی نافرمانی سے فرما پر توبا کا ڈکشنری میں توبہ کہتے ہیں. دی ہیں اللہ کی, سے فرما کی پلٹنا فرمانی سے, سے حسنات کی طرف پلٹنا یہ ہے اشتراحی توبہ बात आप समझ लेने के बाद अब आइए तो बात अहमियत समझते हैं अहमियत कितनी मैं आपसे स्वागत वो कौन सी इबादत है जो अल्लाह की तरफ से सबसे पहले उसके बदले को आता बताइए सबसे पहली इबादत जो ہمارے سلاب اور کو تخلیق کرنے کے بعد جنگل میں ڈال دیا گیا اور یہ کہا گیا پوری جنگل کے لیکن درد تو درد کے جو کی انسان کا دشمن ہے اس درد کے لوگوں کو لے گیا ہر चीज से अल्लाह ने मना किया था वो चीज उन्होंने कर डाली अब उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि अल्लाह की हो गई या माफी कैसे मांगी जाए यह नहीं रहा है जब नजामत वो अल्लाह ने देखा आदम की तो कुछ कलेमा सिखाए सूए बकरा ने अल्लाह ने फरमाया हो जाने के बाद जब यह नादी को जो, जो और समझ में नहीं आ रहा था कि इस नाफरमानी के बाद अल्लाह से माफी कैसे मांगे परेशमान है परेशान है आदम, आदम ने पाया अपने रब की तरफ से कुछ कलेम पाए और उन कलेम के जरिए अल्लाह से माफी मांगी पताब आ गई अल्लाह ने उन कलेम की वजह से उनकी तोबा कर ली पताब आ गई अल्लाह ने उनकी तोबाख कर ली और वो कलेमा क्या है पूरे आराम के अंदर वो कलेम मौजूद है आप तो पढ़ते ही रहते اللہ نے فرمایا وقال ربنا ظلمنا انفسنا یہ کلمہ کیا یہ توبہ بخشنے دوائے رسالت یہ کلمات کے पहली इबादत है और जाहिर है कि दुआ एक बहुत बड़ी इबादत है और यह दुआ यह कन्मा जो दुआ की शक्ल में थे सबसे पहले अल्लाह ने अपने बंदे को अला है पता चला कि सबसे पहली इबादत जो अल्लाह की तरफ से बंदे اس سے توبہ کی اہمیت اور توبہ کا امپورٹینس واضح توبہ کی کتنی اہمیت میں رب میں اپنے بندے کو سب سے پہلے کسی عبادت کا تحفہ دیا کے توحبہ بشکل طور پر اللہ جس عمل کے اوپر بہت زیادہ خوش ہو حد سے بتائیے اس سے بڑی کوئی مہنگی ہو سکتی ہر مسلمان کی جان توبہ ہر تمام ہے کہ دعو توبہ کرے توبہ کرتےมายا ہے اس کو دل ہے بندے کی اس زیادہ پسند ہو تو چلنے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور انتہا خوشی بھی بتائیے اور اس کو ایک مثال سے واضح کیا گیا تنصیب یہ ہے ایک شخص اونٹنی پر अपना खाने पीने का सामना खाना मशकेजे में पानी ऊटनी के ऊपर रखे हुए एक सहारा को पता कर रहा था एक पेड़ के नीचे ऊटनी को बात फिर सो जाता है और जब आंख फुलती है मौत का यकीन हो चुका था मायूस हो करके सो जाता है जब आ شہنی وہ گمشدہ متنی اس کے سامنے کھڑی بتائیے جس آدمی کو اپنے بارے میں یہ یقین ہو گیا کہ اس کی موت یقین ہے ضرور مر جایا خوشی जैसे वो आदमी जो के अंदर अपनी ऊटनी खो जाने के बाद दोबारा उसे खुशी हो गई है ऐसे ही अल्लाह तुम्हारे मुताला बंदे की तोहबा के ऊपर जब वो अपने गुनाहों से तौबा करता है तो अल्लाह को पुशी पुशी کے بعد لیا تو اور اس کا موازنہ کریں دنیا اور دنیا کی تمام نعمتوں سے بتائیے اس نیکی کی حقیقت کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے توبہ کتنی عظیم نیکی ہے توبہ کتنا عظیم عمل ہے ثابت ہوا کہ توبہ بہت بڑی نیکی ہے اچھا اب آئیے توبہ کرنے کا انداز بتا دیں آدمی کیا کرتا ہے گناہ کرنے کے بعد یہ سب پڑھنے لگتا ہے توبہ ہو گئی گنا تو ہوتا ہی رہتا توبہ کرنے کے آداب تو جان لیجیے اگر توبہ کرنے کے آداب معلوم نہیں توبا کریں گے کیسے آپ آدم سے گنا ہوا توبہ کرنے کا طریقہ ہی معلوم نہیں تھا اللہ نے ان کو سکھایا تو آپ بھی جان لینا کہ توبہ کرنے کا طریقہ کیا ہے گناہ تو ہونا ہی ہے ہر آدمی گنےگار ہے اب وہ شرائط توبہ اور آداب توبہ کیا ہے وہ بھی جان لینا ضروری ہے قرآن اور احادیث کے تتبوں کے بعد توبہ کے تین شرائط معلوم ہوئے ہیں اگر تینوں شرطیں پائی گئیں یہ تھری کنڈیشنز جہاں بھی پائے جائیں سمجھو توبہ کی شرطیں پائی گئیں اور توبہ قبول کر لی جائے شرائت توبہ غور سے سنیے. پہلی شر. دو. یہ تین شرطیں یہ تین شرطیں جس توبہ میں پائی جائیں وہ توبہ قبول ہوتی ہے یہ توبہ کے شرائط ہیں کیسے پھر سے سمجھ لیں فلما بھی ماضی میں جو گناہ ہو چکا ہے پہلے جو گنا کر چکے ہیں آپ اس پر پشیمانی ندامت اس میں ایک نکتہ بتا ہوں آدمی ماضی میں گنا کرتا ہے تو سوچ سوچ کر کے اس سے لذت حاصل کرتا ہے آہ, کہا گیا لذت نہیں نادم ہونا چاہیے تم کو اس گنا کے اوپر پشچیما ہونا چاہیے پشچیما ہونا چاہیے اور یہ پہلی شرط ہے توبہ کی ندم اللہ میں جو گناہ ہو گیا اس پر پشیمانی نہیں ہونا تھا غلط ہوا نہیں کرنا چاہیے تھا پشیمانی اور اقبال نے کتنی اچھی بات کہی کہتا ہے جانتے پشیمانی کا جو پسینہ نکلتا اللہ کو کتنا پسند ہے موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے کیا بولتا ہے موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے ارقے انفعال کے میری پیشانی کے اوپر پشیمانی کے جو قطرات آئے پسینے کے اللہ کو اتنے پیارے لگے کہ پسینے کے ایک ایک, ایک ایک قطرے کو موتی سمجھ کر کے لے لیا گیا اللہ کو بندے کا نادم ہونا پشیمہ ہونا اتنا پسند ہے موتی سمجھ کے شانے کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے ارقے انفعال کے کے تو توبہ کی پہلی شرط یہ ہے اندم ان آفہ منہ فل ماضی ماضی میں جو گنا ہو چکا اس پر پشیمانی شرمندگی دوسرے ول فی الحال اور پریزنٹ میں حال میں اس کو چھوڑ مستقبل میں اس گناہ کو ریپیٹ نہیں کرے گا اس گنا کا ارادہ نہیں کرے گا پہلی شرط مادی سے متعلق ہے ندامت پریزنٹ سے دوسری شرط کا تعلق ہے حال سے فی نہ کرے اور تیسری شرط کا تعلق فیوچر سے ہے عزم یہ کرے، پکا ارادہ یہ کرے کہ مستقبل میں اس گنا کا اعادہ نہیں ہوگا یہ تین شرطیں اگر پائی گئیں تو سمجھو توبہ قبول ہوئی ورنہ آدمی گنا करے, توبہ کرے توبا کرے گنا کرے توبا کرے توبہ نہیں ہوئی وہ تینوں شرتیں نہیں پائے گی نا اب یہاں ٹھہر کر ایک سوال کو اور حل کر لیتے ہیں بہت اہم سوال ہے یہ हो ہو گیا اب آدمی کیا کرتا ہے شرمندہ ہوتا ہے فی چھوڑ دیتا ہے پکا ارادہ بھی کرتا کہ مستقبل میں نہیں کروں گا توبا کی تینوں شرطیں پائی گئی اتفاق سے ایسا ہوتا ہے دو چار مہینے کے بعد سال بھر کے بعد گنا ہو جاتا ہے اب یہ جو پہلا گنا تھا معاف ہوا کی نہیں پھر اس کے اوپر لگ گیا یا وہ معاف ہو گیا بھائی ایک گنا ہو گیا تھا اور وہاں توبا کی تینوں شرطیں پائی گئی نادم بھی ہوا حال میں اس کو چھوڑ بھی دیا پکا ارادہ کیا کہ مستقبل میں نہیں کروں گا لیکن دو چار مہینے کے بعد دو چار سال کے بعد پھر بتا بشریت گنا ہو گیا تو کیا اس گناہ سے جس سے اس نے توبہ کی تھی اور توبہ کی تینوں شرطیں پائی گئی تھی وہ گناہ پھر اس کے اوپر لٹ گیا کہ وہ گنا معاف ہو گیا نہیں وہ گنا معاف ہو گیا اب نئے سرے سے جو اب بتکا بشریت پھر اس سے سرزد ہو گیا پھر اس سے توبہ کرے دلیل دلیل اس طرح وان اب ابید وان ابید رضی اللہ تعالی کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ سے ہماری حدیث مل جائے گی حضرت ابید اللہ سے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گنا سے توبہ کرنے والا پھر سے گناہ سے توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جس نے گناہ نہیں کیا تو اب ایک گناہ ہونے کے بعد گناہ سے توبہ کی تینوں شرطیں پائی گئی گناہ ختم ہو گیا گناہ سے توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جس نے گناہ کیا ہی نہیں لہٰذا اب بکا ہے بشریت پھر وہی گناہ ہو جائے تو وہ پہلا گناہ اس کے اوپر نہیں لگے گا وہ گنا معاف ہو گیا ایک اہم شبہ کا جواب تھا جسے میں نے حدیث پاک کی روشنی میں دیا ہے تو گالوں پر تماچا مارنا اور توبہ توبہ منہ سے کہنا اس کو توبہ نہیں کہتے کی یہ تین شرطیں ہیں یہ شرائط پائے جائیں گے توبہ وجود میں آئے گی ورنا نہیں اب ایک اہم موڑ پہ ہم آ رہے ہیں توبہ کا دروازہ کب تک کھلا ہوا ہے آج بھی کیا سمجھتا ہے ابھی جوان ہیں توبہ کر لیں گے شاعر نے کہا ہے ابھی شباب ہے کر لو خطائیں جیور کے کیا بولتا ہے ابھی شباب ہے کر لو خطائیں جی بھر کے پھر اس مقام پہ عمر رما ملے نہ ملے ارے ابھی تو جوانی ہے خوب مستیاں کر لو خرمستیاں کر لو بوڑے ہوں گے قبر میں پیر لٹکا لیں گے توبہ کر لیں گے ابھی شباب ہے کر لو خطائیں جی بھر کے پھر اس مقام پہ عمر رما ملے نہ ملے اس امید میں لوگ گناہ پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں سوال یہ کہ توبہ کا دروازہ کب تک کھلا ہوا ہے جب تک اس پہلو کو نہ جان لے مضمون پورا نہیں ہوتا جی اس سلسلے میں دو حدیث ہیں پہلی حدیث اس طرح وہ نبی ہو رہا رہتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب اللہ علیہ رواہ مسلم فی کتاب ذکر والدعائی والتوبت والاستغفار حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو کتاب ذکر کے اندر لائیں مسلم شریف کتاب ذکر کھولیں گے ذکر کا چپٹر وہ آئی حدیث حضرت ابو حریرہ سے مل جائی حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے پچھم سے سورج نکلنے سے پہلے توبہ کر لی تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لطلب یہ ہے کہ پوری کائنات اس کی گردش اس کی حرکت سب اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کتاب ہے سورج مشرق سے برابر نکلتا ہے جب سے اس کی تکلیف ہوئی ہے اور مغرب میں برابر ڈوپتا ہے جب اس کائنات کو فنا کرنا ہوگا تو اللہ نظام کو الٹا کر دے گا اس دن وہ مشرق سے نہیں مغرب سے نکلے گا یہ علامت ہوگی کہ اب اس کائنات کا نظام درہم برہم کیا جانے والا ہے اور جب ایسا ہو جائے مشرق سے سورج نکلنے کے بجائے مغرب سے نکل پڑے توبہ کا دروازہ سنیپڈ شٹ بند ہو گیا ہو. اب کسی کا توبہ قبول نہیں ہوگی توبہ کا دروازہ سنیپڈ شٹ بند ہو گیا تو اس سے پہلے کہ سورج مغرب سے نکلے توبہ کر لو یہاں آپ ایک سوال کر سکتے ہیں ارے کتنے لوگوں کو وہ وقت ملے گا بہت سارے لوگ کام سے پہلے ہی مر جاتے ہیں. سورج کے مغرب سے نکلنے سے پہلے ہی مر جاتے ہیں ان کے لیے بتائیے کہ توبہ کا دروازہ کب تک کھلا ہوا ہے دلیل دلیل اس طرح وہاں رضی اللہ ابن امرہن صلی اللہ علیہ کال کتاب زہد حضرت حضرت اس پاک کے موجود اور راوی عمر رضی اللہ تعالیٰ جو فاتح مصر ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی گنہگار بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے غرغرہ آنے سے پہلے تک غرغرہ آنے سے پہلے تک اب میں سمجھاؤں کی غرغرہ کیا اس کو انگریزی میں ڈیتھ رائٹل بولتے ہیں انگریزی میں گرگرے غر کو کیا بولتے غر ہیں تو توبہ کا دروازہ بند ہو گیا یہ ڈیتھ رائٹل آنے سے پہلے غرغرہ آنے سے پہلے اگر کسی نے توبہ کر لیے تو توبہ قبول گرگرے غر میں مکتر ہو گیا توبہ کا دروازہ بند ہو گیا اب میں واضح طور پر آپ کو سمجھا دوں کہ غرغرہ کہتے کس کو ہے ڈیتھ رائٹل کہتے کس کو ہے ایک تمسیل سے سمجھاتا ہوں غرغرہ کہتے ہیں کہ جو آدمی مرز الموت میں مبتلا ہے بستر پر پڑا ہوا ہے گرگرے کی کیفیت اس کے اوپر اس وقت تاری ہوتی ہے جب اس کے منہ میں کوئی پتلی چیز ڈالی جائے پتلی چیز جیسے دودھ ہے کوئی اور سیال چیز پتلی کوئی پتلی چیز اس شخص کے منہ میں ڈالی جائے اور وہ اپنی کمزور زبان سے اس کو اپنے منہ میں ایرے پھیرے مگر اس کو اپنے ہلقوم سے نہ اتار سکے یہ وقت ہے اب یہ آ گیا ہی از ایٹ دی پوائنٹ ڈیتھ اب یہ غرغرے میں آ گیا زبان سے اس پتلی چیز کو منہ میں گھما پھرا رہا ہے رہا ہے مگر اس کو اپنے ہلکوم سے نیچے نہیں اتار پا رہا ہے ثابت یہ ہوا کہ غرغرہ اس کیفیت کو کہتے ہیں کہ جب پتلی چیز مریض کے منہ میں ڈالی جائے منہ میں تو گھمائے مگر ہلکوم سے نیچے نہ اتار سکے تو وہ کیفیت گرگرے کی ہوتی ہے اس کیفیت میں پہنچ جانے پر آدمی کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے گرگڑے سے پہلے اگر توبہ کر لیتا ہے توبہ قبول ہو جاتی ہے اب حدیث پاک کا ترجمہ دیکھیے حضرت عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی گنہگار بندے کی توبہ کو قبول کرتا رہتا ہے جب تک کہ اس کو نہ آ جائے غرغرے سے پہلے اگر توبہ کر لیتا ہے توبہ قبول ہو جاتی سورج مشرق سے نہ نکل کر مغرب سے نکلے توبہ کا دروازہ بند آدمی غرغرے کی کیفیت میں چلا گیا توبہ کا دروازہ بند جب تک سورج مشرق سے نکل نکلنا ہے مغرب سے نہیں نکلا توبہ کر لو اس سے پہلے کہ کی کیفیتیں غرغرہ میں مبتلا ہو توبہ کر لو ورنہ توبہ کا دروازہ بند توبہ قبول نہیں ہوگی یہاں ایک بات اور واضح ہو گئی کہ لوگ توبہ کو مؤخر کرتے رہتے ہیں اب کر لیں گے تب کر لیں گے ان کو وارننگ دی گئی ہے متنبع کیا گیا سرا کی ایکت میں اللہ نے توبہ ان لوگوں کی نہیں ہے جو گنا کرتے رہتے السَّيِّئَاتِ توبہ ان لوگوں کی نہیں جو مسلسل گنا کرتے رہتے ہیں جب موت ان کے سامنے ہوتی تو, انی تو آن اب میں نے توبہ کر لیا تو موت اپنی اصلی شکل میں فرشتہ اجل اپنی اصلی شکل میں حاضر ہو توبہ کا دروازہ بند ہو گیا اب توبہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے توبہ کب ہے مت تو اللہ سید تو ان لوگوں کے لیے ہے جو گناہ کرتے ہیں من قریبن پھر قریب ہی توبہ کر لیتے ہیں یہ من قریب، قریب ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ قریب کی تفسیر کیا کی گئی ہے وہی زحاق اور مقاتل نے اکرمہ اور مجاہد نے جو مشہور مفسر ہیں انہوں نے یتوبون ان گناہ کرنے کے بعد آدمی قریب ہی توبہ کر لے قریب کی تفسیر اس حدیث کی روشنی میں انہوں نے گھر سے کی ہے کہ گھر سے پہلے آدمی توبہ کر لے اب آدمی کو کیا معلوم کب غرغرے میں مبتلا ہو سکتا ہے کسی کار کی لپیٹ میں آ گیا اب اس کو تو تو توبہ کا موقع ہی نہیں ملا نا تو جلد ہی توبہ کر لو اس سے پہلے کہ غرغری کی کیفیت میں مبتلا ہو جاؤ توبہ نہ کر سکو یہ تو رہا توبہ کا دینی فائدہ اخروی فائدہ کہ آدمی کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور بخشش کا امکان ہو جاتا ہے کیا توبہ کرنے سے کوئی دنیاوی فائدہ بھی ہے دنیا میں بھی اس کا فائدہ ملے جی دنیا میں بھی توبہ کا فائدہ ملتا ہے دلیل دلیل اس طرح وارثر ہسن تم لوگ توبہ اور استغفار کرو اللہ تمہیں متا حسن عطا کرے گا متا حسن ایک شبہ کا اضالا یہاں کر دوں کہ ایک ہے استغفار ایک ہے توبہ کہتے ہیں اور استغفار کرو. کبھی آپ نے غور کیا بول تو دیتے ہیں ہم کہ توبہ اور استغفار کرو توبہ اور استغفار دونوں الگ الگ مانا رکھتے ہیں توبہ کا مطلب الگ استغفار کا الگ ہے یہ سمجھ لیں آپ اس کے بعد اس آئت کریمہ کی شرح کروں گا میں جہاں توبہ تنہا ذکر کیا جائے وہاں آس پاس استغفار نہ ہو تو توبہ کی حقیقت میں استغفار بھی داخل ہوتا ہے خالی طوبو ہو تو اس میں استغفار بھی ہے کہیں ہے استغفار ہے تو اس میں توبہ بھی داخل ہوتا ہے یعنی ایک ذکر ہو تو دوسرا اس میں داخل ہوتا ہے لیکن اتفاق سے اگر دونوں ایک ساتھ آ جائیں تو دونوں کے الگ الگ معنی ہوتے ہیں جیسے یہاں اس آیت کریمہ میں ہے سورہ ہود کے وانس تغ فرو رب کم سمت اپنے رب سے استغفار کرو اور اس سے توبہ کرو تو استغفار اور توبہ دونوں ایک ساتھ آ ہیں تو ظاہر ہے کہ دونوں کا مطلب الگ الگ ہوگا تو مفسرین نے بتایا یہ ہے کہ جب استغفار اور توبہ کے الفاظ دونوں ساتھ میں آ جائے تو استغفار کا کیا مطلب ہوتا ہے اور توبہ کا کیا مطلب ہوتا ہے وہ ذہن نشین کرو استغفار کا مطلب ہوگا تالبت شر ما مزا استفار کرتا ہے آدمی تو یہ کہتا ہے کہ اے اللہ ماضی میں جو گنا ہو چکے ہیں ان کے شر سے مجھے بچا لینا میں نے بتایا نہیں گناوں کا ایک وبال ہوتا ہے اور سزا ملتی ہے دنیا میں بھی اس کو بات بات گنا تو استفار کرنے کا مطلب کیا ہوا کہ کی اے اللہ ماضی میں جو گناہ ہو گئے ان کے شر سے مجھے محفوظ رکھنا کوئی مصیبت ان کے بدلے میرے اوپر مت ڈالنا اور توبہ کا کیا مطلب ہوگا توبہ کا مطلب ہوگا تالابو ویت شر خاف مستقبل ہی اور توبہ کا مطلب یہ ہوگا, مطلب ہوگا کہ توبہ کر رہا ہوں یعنی اے اللہ میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ مستقبل میں فیوچر میں کوئی ایسا گنا ہو جس کے وبال کی لپیٹ میں میں آ جاؤں اے اللہ اس کے شر سے مجھے محفوظ رکھنا توبہ اور استغفار دونوں ایک ساتھ آ جائیں تو استغفار کا تعلق پاسٹ سے ہوگا اور توبہ کا تعلق فیوچر سے ہوگا اے اللہ مادی میں جو گنا ہو گیا اس کے وبال سے مجھے محفوظ رکھنا اس کے شر سے مجھے محفوظ رکھنا اور توبہ کا مطلب کیا ہوگا مستقبل میں کوئی گناہ ہو جائے تو اے اللہ مجھے اس گناہ کے وبال اور اس کے شر سے مجھے محفوظ رکھنا تو توبہ اور استغفار دونوں ایک ساتھ ا جائے تو استغفار کا تعلق پاسٹ سے ہوگا اور توبہ کا تعلق فیوچر سے مستقبل سے ہوگا۔ یہ وراحت اگر ذہن نشین ہو گئی ہے تو ابھی ساتے کریمہ کا مطلب دیکھیے وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متانا حسنا تم لوگ توبہ کرو اور استغفار کرو تو اللہ تم کو متا حسن عطا کرے گا متا حسن یہ متا کیا ہے اور حسن کیا ہے متا کا مطلب مفسرین نے لکھا ہے مایو بھی الگ بنزاد آدمی جب چلتا ہے کہ مجھے فلا جگہ جانا ہے تو راستے کے لیے کچھ توشا لے لیتا ہے پیسے رکھ لیتا ہے بھوکا مر جائے گا وہ پیسے لے لیتا ہے کچھ توشے لے لیتا ہے متا کہتے ہیں مایو تبلگو بھی بنا زاد منزل تک پہنچنے کے لیے جو توشہ ہے جو زادے راہ ہے وہ متا ہے گویا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ اگر تم توبہ اور استغفار کرتے رہو تو جنت جو تمہاری منزل ہے اس منزل تک پہنچنے کے لیے میں دنیا میں تم کو زیادہ راہ دے دیتا ہوں یہ فائدہ ہے ایک مطلب تو یہ ہوا یہ ہوا اخروی فائدہ جو دنیا سے مل گیا اس کو اور مطائے حسن کا ایک اور ہے جگہ گیا زیان فقط فاس غرور دنیا کی زندگی تو متا غرور ہے تو کہیں دنیا کو دھوکے کا سامان کہا گیا ہے کہیں متا حسن کہا گیا اس کا کیا مطلب ہے جواب یہ ہے کہ اگر انسان آخرت کو اپنی نگاہ میں رکھتے ہوئے دنیا کو استعمال کرتا ہے غور سے سنیے آدمی آخرت کو اپنی نگاہ میں رکھتے ہوئے دنیا کو استعمال کرتا ہے تو دنیا متائے حسن ہے اور آخرت کو فراموش کر کے آدمی دنیا کو استعمال کرتا ہے تو دنیا متائے غرور ہے یہ فرق ہے دنیا کا مفہوم سمجھنے میں دنیا کبھی متاع غرور ہو جاتی ہے دھوکے کا سامان اور کبھی متاع حسن بن جاتی ہے آخرت کو نگاہ میں رکھتے ہوئے دنیا کو کوئی استعمال کر رہا ہے تو دنیا متاع حسن اور آخرت کو فراموش کر کے اگر کوئی आदमी دنیا کو استعمال کر رہا ہے تو دنیا متاع غرور ہے۔ تو اگر توبہ اور استغفار کرتا ہے آدمی تو اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ ہے کہ دنیا کو متاع حسن بنا دے گا تمہارے لیے اور आदमी को क्या चाहिए आदमी चाहता है कि मुझे माल मिल जाए आदमी चाहता है مجھے بیٹے مل جائیں اللہ نے فرمایا ایک نسخہ بتا رہا ہوں مال بھی ملے گا اولاد بھی ملے گی اللہ نے فرمایا سورہ نوح کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سے فکول میں نے کہا کہ تم لوگ اپنے رب سے استفار کرو اپنے گناہوں کی معافی بے شک وہ بہت غفار ہے اور آگے فرمایا گیا اگر تم استغفار کرو گے اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے گناہ کرنے کے بعد توبہ کرو گے تو فائدہ یورسر اللہ آسمان سے بارش برسائے گا وہی دید کمبی اموال تمہیں مال سے مدد دے گا وہ بنین اور اولاد سے نوازے گا یہ ہے استغفار اور توبہ کا دنیاوی فائدہ آسمان سے بارش کا ہونا مال کے ذریعے مدد دیا جانا بیٹے دیا جانا آج دیکھو آدمی بیٹا نہ ہو دو چار سال تک شادی ہونے کے بعد آدمی کون کون سے آستانی کے اوپر اپنا سر پٹکتا ہے یہاں نسخہ بتا دیا کہ اس نسخے کو استعمال نہیں کرتا استغفار کرے توبہ کرے توبہ کی وجہ سے استغفار کی وجہ سے اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ آسمان سے بارش برسائے گا مال دے گا بیٹے دے گا صرف مال نہیں کہا گیا اموال بہت سے مال اور بیٹا نہیں کہا گیا بنین جو ابن کی جمعہ ہے بیٹے دے گا یہ ہے توبہ اور استغفار کا دنیاوی فائدہ مال بھی ملتا بیٹے بھی ملتے آسمان سے بارش ہوتی ہے جس کے اتنے فوائد ہیں کہ کوئی سائنٹس صحیح سے, سے بتا بھی نہیں سکتا اب ایک شبہ ہے اس شبہ کا اضافہ کر لیں پھر بات کو ختم کریں گے شبھا یہ ہے سوامی دیا ند نے اپنی کتاب ستیہ پرکاش میں لکھا ہے کہ گناہ کرنے کے بعد توبا سے گناہ معاف نہیں ہوتے اس لیے کہ اگر گناہ کرنے کے بعد توبا سے بھگوان اللہ گناہ معاف کر دے تو عادل نہیں رہتا ہے جی عادل نہیں رہتا وہ اس لیے کہ انصاف کا اور عدل کا تقاضا یہ ہے کہ مجرم کو سزا دی جائے گناہ کرنے کے بعد اگر توبہ کر لیتا ہے تو توبہ قبول نہیں ہوتی اس لیے کہ اللہ اگر توبہ قبول کرنے کے بعد اس کے گناہ کو معاف کر دے تو عادل نہیں ٹھہرتا ہے یہ انہوں نے لکھا اور یہی عقیدہ عیسائیوں کا ہے انہوں نے کہا کہ آدم سے جو گناہ جنت پہ ہوا توبہ سے وہ گناہ معاف نہیں ہوا بلکہ وہ گناہ ان کی نسلوں میں منتقل ہوتا رہا ہے تبھی تو بائبل میں لکھا ہوا ہے کون ہے جو ناپاک سے پاک کو نکالے یہ کون ہے جو ناپاک سے پاک کو نکالے جو پیدا ہوتا ہے گنےگار ہوتا ہے ہر آدمی پیدائشی گنےگار ہے اب انسانوں کی نجات کا طریقہ کیا ہو تو اللہ نے اپنے بیٹے کو بھیجا نو یسو کو اور انہوں نے کیا کیا انسانیت کے تمام گناہوں کو اپنے کاندھے پر لیا اور دار پر چڑھ گئے سلیب پر چڑھ گئے اور اپنی جان دے دی اس طرح انسانیت کے گناہوں کا کفارہ ہو گیا اصل میں انہیں مشکل درپیش کے آئی جس کی وجہ سے یہ کفارے کا نام عقیدہ ان کو ایجاد کرنا پڑا مشکل کیا پیش آئی وہ میں بتاتا ہوں جس کی وجہ سے وہ پریشان ہوئے گناہ کرنے کے بعد اگر سزا نہ دے معاف کر دے تو آدل نہیں ٹھہرتا ہے اور سزا دے تو رحیم نہیں ٹھہرتا ہے سزا اگر نہیں دیتا تو عدل کے خلاف ہے عادل نہیں رہتا ہو بھائی مجرم نے جرم کیا ہے سزا دی جائے کوٹ کائے کے لیے ہوتی ہے معاف کرتا جائے آدمی تو پھر جرم تو بڑھتا جائے گا نا عدل کے خلاف ہے مجرم کو معاف کر دینا عدل کے خلاف ہے اور سزا دینا رحم کے خلاف ہے پہلی صورت میں سزا دے رحیم نہیں رہتا اور سزا نہ دے تو عادل نہیں رہتا یہ مشکل پیش آئی لہذا انہوں نے ایک تیسرا ایک عقیدہ نکالا کہ اللہ نے اس مسئلے کے, حل کے لیے یسوع کو بھیجا، اپنے بیٹے کو بھیجا تمام انسانیت کے گنا کندھے کر رک لیا اور سریف پر چڑھ گئے اس طرح تمام انسانیت کے کا فر ہو گیا سوال یہ ہے کہ مسئلہ بھی حل نہیں ہوا مسئلے کی پیچیدگی اب بھی برقرار ہے کیسے ٹھیک ہے انسانیت کے گناہ کو معاف کرنے کے لیے آپ سولی پر چڑھ گئے سوال یہ ہے کہ یہ کہاں کا عدل ہے کہ گناہ کوئی کرے اور سزا کسی معصوم کو دی جائے پیچیدگی اب بھی برقرار ہے یہ تو ایسے ہی ہوا کہ ایک مجرم کو کٹہرے میں کھڑا کیا گیا وکیل نے سارے دلائل جج کے سامنے رکھ دیے ہیں اور اس کا جرم ثابت ہو چکا ہے اب جج کو فیصلہ سنانا ہے دلائل کی روشنی میں کہ تمام سبوتوں اور بیانات کی روشنی میں عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ مجرم کو ڈیتھ سینٹینس یا کوئی سزا دی جائے اس کے بجائے وہ کیا کرتا ہے کہتا ہے کہ اس مجرم کو چھوڑ دیا جائے اور میرا جو اکلوتا بیٹا فلا کالج کے اندر پڑھ رہا ہے اس کو لایا جائے اور پھانسی دے دی جائے <laughs> کتنا نام آکو ہے یہ کہاں کا عدل ہے کہ مجرم کو چھوڑ کر کے معصوم کو سزا دی جائے تو جس مسئلے کا حل انہوں نے نکالا مسئلہ حل نہیں ہوا مسئلہ مزید پیچیدہ ہو گیا ہے مسئلہ حل نہیں ہوا عدل یہ نہیں ہے کہ مجرم کو چھوڑ کر کے کسی بے گناہ کو سزا دی جائے قرآن حکیم نے کیا تصور پیش کیا ہے عدل کا عدل کا مطلب نہیں سمجھا لوگوں نے قرآن یہ بتانا چاہ رہا ہے اب یہ عدل کا مطلب اگر سمجھ میں آ گیا تو پوری تقریر آپ کی سمجھ میں آ جائے گی عدل کسے کہتے ہیں عدل یہ نہیں ہے کہ مجرم کو ضرور سزا دی جائے یہ غور سے سنیے میں تین مرتبہ ریپیٹ کرتا ہوں عدل یہ نہیں ہے کہ مجرم کو لازمی طور پر سزا دی جائے پھر بولتا ہوں ادل یہ نہیں ہے کہ مجرم کو ضرور سزا دی جائے بلکہ ادل یہ ہے کہ مجرم کی جگہ کسی بے گناہ کو سزا دی جائے یہ عدل کا مفہوم ہے ادل کا مفہوم کیا ہے ادل یہ نہیں ہے کہ مجرم کو ضرور سزا دی جائے بلکہ ادل یہ نہیں ہے کہ مجرم کو چھوڑ کر کے کسی بے گناہ کو سزا دی جائے تو لوگوں نے عدل کا مفہوم نہیں سمجھایا کسی آدمی سے خطا ہو گئی گنا ہو گیا اب اگر وہ پشیمہ ہوتا ہے توبہ کرتا ہے اور آئندہ اس گنا کو ریپیٹ نہ کرنے کا پختہ ارادہ ظاہر کرتا ہے ظاہر ہے کہ اس کو معاف کر دینا عدل کے خلاف نہیں ہے اس کو ایک مثال سے سمجھیے تب واضح ہوگی یہ بات اس جملے کو پھر سے ریپیٹ کروں گا اس کے بعد ایک مثال دوں گا بات بالکل واضح ہو جائے گی عدل یہ نہیں ہے کہ مجرم کو ضرور سزا دی جائے عدل یہ ہے کہ کسی مجرم کی جگہ پر بے گناہ سزا یاب نہ ہو جائے جیسے مثال آپ کا حق میرے اوپر ہے غور سے دیکھیے آپ کا حق میرے اوپر ہے اگر آپ کا حق میں نہ دوں تو یہ ظلم ہے ادل کے خلاف ہے لیکن میرا حق آپ کے اوپر ہے میں وہ حق معاف کر دوں یہ ظلم ہے یا عدل کے خلاف ہے ذرا واضح کیا جائے مثال سے بات سمجھ میں آئی آپ کا حق میرے اوپر ہے میں نہ دوں تو یہ ظلم ہے عدل کے خلاف ہے لیکن آپ کے اوپر میرا حق ہے اگر میں وہ حق معاف کر دوں کسی وجہ سے تو یہ ظلم ہے یہ عدل کے خلاف ہے ایسے ہی اگر مجرم نے کوئی جرم کیا ہے تو یہ اللہ کا حق مارا گیا اور اللہ اپنے کسی حق کو معاف کر دے تو وہ عادل ہی رہا رحیم ہی رہا ظلم نہیں کیا اس نے ظالم نہیں ٹھہرا اسی وجہ سے کہا گیا اللہ اپنے بندوں کو پر ظلم کرنے والا نہیں یہ عدل کا حقیقی مفہوم ہے ریوائنڈ کر کے کئی بار سنیں گے نا بہت سارے مسائل حل ہو جاتے تقریر روشنی میں جہاں تک میں سمجھتا ہوں شریعت اسلامیہ کا ایک انتہائی اہم عقیدہ تھا توبہ کا توبہ کا صحیح تصور نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگ بہت سارے راستوں پر چل پڑے اور یقینا وہ راستے جنت کی طرف نہیں جاتے ہیں ضروری تھا کہ توبہ کے تصور کو واضح کیا جائے جب ہر انسان خطا کار ہے تو اب اس کے وبار سے بچنے کے لیے کوئی طریقہ تو ہونا چاہیے وہ توبہ ہے لیکن توبہ کا تصور جب تک واضح نہ ہو آدمی توبہ کرے تو کیسے کرے میں بڑا خوش نصیب کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی کہ میں نے توبہ کے صحیح تصور کو آپ کے سامنے واضح کیا اور آپ بڑے خوش نصیب کہ آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں توبہ کا صحیح تصور واضح کیا گیا اپنے علم کے مطابق میں نے اس موضوع کو نبھانے کی کوشش کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے وآخر